ونصلي على أما بعد فأعوذ بالله من بسم نشم العالمین نے وَلَا تحسبن غافلًا عمّا يعمل اور تم ظالموں کے عمل سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ ظالموں کے معاملات سے اور ان کے ظلم سے بے خبر نہیں یہ ڈھیل جو دی جا رہی ہے یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ان نما یو اخروہ یومن تشخصی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ان گناہ کو اس قیامت کے دن کے وقت تک ڈھیل عطا فرماتا ہے جس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اس کی حیبت اور اس کی وحشت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے محتعین مقنعین محتعین وہ قبروں سے نکل کر بے تحاشا دوڑیں گے اس قدر گھبراہٹ ان پر تاری ہوگی مکن عئی اپنے سروں کو اٹھائے ہوں گے خوف کے مارے لا یار تد طرفہم ان کی پلک ان کی طرف نہیں لوٹ سکے گی یعنی وہ اپنی پلک بھی جھپکا نہیں سکیں گے اس قدر خوف اور دہشت کا عالم ہوگا تو کافروں کو مشرقوں کو گناہ کو ظالموں کو دنیا کے اندر بسا اوقات ڈھیل دی جاتی ہے وہ دنیا کی زندگی گزار لیتے ہیں پھر موت کی تکالیف قبر کا عذاب اور میدان محشر کی شرمندگی ان کا مقدر ہے وہ اف اور ان کے دل گلے میں آ جائیں گے یعنی اس قدر خوف کا عالم ہوگا کہ ہمارے یہاں تو محاورتن کہتے ہیں کہ میرا دل اچھل رہا ہے لیکن وہاں حقیقت دل اچھل رہے ہوں گے انہیں قرار نہیں ہوگا اور گلے میں آ کر پھنس جائیں گے وہ اندیری نہ سا ارے محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیے یوم اس دن سے جس دن عذاب آئے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ وَلَمُ پھر ظالم کہیں گے گناگار کہیں گے کافر مشرق کہیں گے ہر وہ شخص جو عذاب کو دیکھے گا اور گناہ گار ہوگا وہ یہ ربنا اے ہمارے رب اخرنا الا اجل قریب تو ہمیں تھوڑی مہلت دے دے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور تھوڑی مہلت دے دے نجب داوتر کا ہم تیری دعوت کا جواب دیں گے یعنی تیرے ہم فرم بردار بن جائیں گے وہ نت اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے لیکن پھر انہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا بلکہ شاستمایا اولم تکون اقسم تم من قبل مالکم من زوال کیا تم اس سے پہلے یہ قسم نہ کھاتے تھے کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا تمہیں دنیا سے ہٹنا نہیں ہے تمہاری توجہ آخرت کی طرف ذرہ برابر بھی نہ تھی آج الحمد ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے اعمال اور ہماری سوچ اب اسلامی باقی نہ رہی ہم اس طرح دنیا کی زندگی میں کام کرتے ہیں جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہو اور آخرت کی طرف ہماری توجہ اس طرح نہیں جیسے گویا کے آخرت پر ہمارا یقین ہی نہ ہو حالانکہ آخرت کو ہم مانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے سب کو یہی رہ جائے گا بلکہ یہ باتیں ہم بہت اچھی طرح دوسرے کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے اور گھر کے باہر جب دریاں بچھی ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھے اپنے وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں اندر میت کو غسل دیا جا رہا ہے اور باہر بیٹھ کر لوگ باتیں کر رہے ہیں تو آپ ان کی باتیں سنیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی با یزید بستامی بول رہے ہیں کہ امام غزالی بول رہے ہیں ایسی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں مثلا یہ جملے اکثر بولے جاتے ہیں ہاں بھائی دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے دنیا کا کیا ہے دنیا عارضی ہے فانی ہے اللہ کے حضور جواب دینا ہے نیکامی کام آئیں گے اس طرح کی گفتگو قبرستان تک ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح گفتگو کرتے ہیں بلکہ کسی مرنے والے کے عزیز کو تسلی دینی ہو تو یہی جملے کہے جاتے ہیں ارے بھائی سب کو جانا ہے ایک مقررہ وقت پر سب چلے جائیں گے اس میں اتنا افسوس کی بات کیا ہے تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو اس کی اگلی منزل کی فکر کرو اس طرح کے ہم جملے سنتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں مگر ہائے افسوس ہم عمل نہیں کرتے ہم انتظار کر رہے ہیں ملک الموت علیہ السلام کا ہم یہی سوچتے ہیں یہ کام ہو جائے کل سے نماز شروع کروں گا جمعے سے نماز شروع کر دوں گا نیک بن جاؤں گا آہستہ آہستہ نیک بن رہا ہوں اب نہ جانے آہستہ آہستہ نیک بنتے بنتے شاید موت ہی نہ آ جائے تو ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں مسلمان اور آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا کی حوث یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا یہ تو کافروں کے عقائد تھے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے اس لیے آج بھی کافر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں مومن تو اگر دنیا کو حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی دین ہوتا ہے وہ روزی کماتا ہے اس لیے کہ قصب حلال کمانا عبادت ہے وہ اپنے بال بچوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کی خدمت کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اس لیے وہ رزق کے حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم دنیاوی کوئی کام کریں اس میں بھی نیت اسلام کی ہو دین کی ہو یہاں تک کہ اگر ہم کھانا کھائیں اور نیت یہ ہو کہ کھانا کھا کر مجھے قوت آئے گی اور میری صحت اچھی ہوگی تو میں اچھی طرح دین کی خدمت کر سکوں گا اللہ کی عبادت کر سکوں گا اور واقعی وہ ایسا کرتا بھی ہو تو اس نیت پر اسے بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا ایک بزرگ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پما خلق الجنا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا الذي خلق الموت وال حیات علیم احسن عملا سورے ملک میں فرمایا وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے تو یہ زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو فرماتے الحمد الحمدللہ میں پورا دن اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو کسی نے کہا حضرت آپ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے مگر ہماری ناقص عقلوں میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ پورا دن اور پوری رات اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں ہم تو کبھی آپ کو آرام کرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں کبھی آپ کو روزی کمانے کے لیے بازار میں بھی دیکھتے ہیں آپ اپنے بال بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں اپنے گھر کے انتظام کو بھی چلاتے ہیں رشتہ داروں سے بھی ملاقات کرتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے دن رات اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میرا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف ہے ان انہوں انہوں کا نہیں آپ کا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے فرمایا جب میرا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ مجھے کھانا کھانے کا بھی ثواب دیا جائے گا مجھے پانی پینے کا بھی ثواب دیا جائے گا بلکہ مجھے سونے کا ثواب بھی ملے گا کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے اولم تکون اقسم تم من قبل مال کم من سوال کیا تم اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے تمہارے لیے اس دنیا سے ہٹنا نہیں ہے اور آخرت کے بارے میں تمہارا عقیدہ نہیں تھا اب میدان قیامت میں کہتے ہو کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے تھوڑی مہلت دے دے ہم اب نیک بن جائیں گے وہ سکن تم فی مسا کی نل لدین وولم انفسوں اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لیکن موت نے انہیں قبر میں پہنچا دیا عیاشی کرنے والے گناہ کرنے والے جو مکانات میں رہے انہی مکانات میں تم رہے یا ان کے قریب رہے لیکن ان کی موت سے تم نے عبرت نہیں حاصل کی کیا ہم دیکھتے نہیں کئی لوگ بنگلے اور کارے چھوڑ کر قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن اس بنگلے میں رہنے والے وہ رسا ان کے گناہ کرنے سے عبرت حاصل نہیں کرتے ایک نہ ایک دن موت نے تو ان کے سارے ایش کو ختم کر دیا وہ تبینہ لقم اور واضح ہوا تمہارے لیے كئی فہ فعالنا ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ان کا ہم نے کیسا انجام کیا یہ تم پر ظاہر ہو گیا اس کے باوجود بھی تمہیں عبرت نہیں وہ دربنا لقم المسال اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی مگر پھر بھی تم دنیا کے اندر راہ راست پر نہ آئے یقیناً انسان اپنی صحت پر جب غرور کرتا ہے اپنی دولت پر غرور ہے اپنے عہدے منصب پر غرور ہے کوئی اپنے آپ کو مغرور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ہر مغرور اور متقبر شخص یہی کہتا ہے میں تو آجزی پسند ہوں مگر ان کے عمل سے ظلم کی آندیاں چلانے سے اور جس انداز میں وہ ایاشیاں اور گناہ کرتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کا خوف ہوتا اور اللہ کی جناب میں آجزی ہوتی تو کبھی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی مخلوق پر اس طرح ظلم نہ کرتے پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن صحت ختم ہو جاتی ہے بیمار پڑ جاتے ہیں ہسپتالوں میں ہوتے ہیں اور پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر مالدار سرمایہ دار اور دار اور خود ان کا مال انہیں موت سے نہیں بچا سکتا بے بسی کا عالم ہوتا ہے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا صبح کی نماز ان کی قضا ہوئی رات بھر گنا کرتے رہے دن میں آفس میں گئے تو کتنے جھوٹ بولے زہر کی نماز بھی ادانا کی یعنی ایک گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں اور اچانک سے آفس کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جاتے ہیں نہ تو کلمہ نصیب ہوتا ہے نہ توبہ نصیب ہوتی ہے نہ نمازیں نصیب ہوتی ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے یقیناً عقلمند اور دانا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارے قد مکرو مکر ہوں اور بے شک انہوں نے خوب فریب کیا مکر کیا وہ عند اللہ اور ان کے فریب اللہ کے قابو میں ہیں اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں وہ ان کان مکرو ہوں لتازول اور ان کے مکر فریب کچھ ایسے نہ تھے لتزول امنہ جی بال جس سے یہ پہاڑ ٹل جائیں ہل جائیں مراد یہ ہے کہ کافر ظالم گناگاروں کے مکر فریب اور, ظلم اور ستم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارہ کا تعالی کی وہ پکڑ سے بچ نہیں سکتے اور جب وہ غزب فرمائے گا تو انہیں احساس ہوگا کہ ساری قوتیں ساری طاقتیں تو صرف اللہ کے پاس ہیں فلا تہ سبن اللہ مخلف رسول اللہ تعالی نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ فرمایا یہ خیال مت کرنا کہ اللہ اس وعدے کے خلاف کرے گا اللہ وعدہ ضرور پورا فرمائے گا اور کافروں کی پکڑ فرمائے گا ظالموں کی پکڑ فرمائے گا ہاں یہ ڈھیل ایک حکمت کے تحت ہے ان اللہ عزیز ذنتقام بے شک اللہ ہی غالب ہے انتقام لینے والا ہے مظلوم دنیا کے اندر شاید ظالم سے انتقام نہ لے سکے لیکن جب کوئی مظلوم انتقام نہ لے سکے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور کہے افید او امری عل اللہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور پھر جب رب العالمین اس ظالم کی گرفت فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچا سکتی ویسے یہ جو وظیفہ ہے اف و بید امری اللہ عربی میں آتا ہو تو سبحان اللہ ونہ اردو میں کہہ دے کہ میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سفرد کرتا ہوں اور جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات اللہ کے سفرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے یو تبدل الرد غیر الردی جس دن کل بروز قیامت زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کیا جائے گا وہ سماوا تو اور آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے مراد یہ ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان فانی ہے یہ ختم ہو جائے گا پھر کل بروز قیامت دوسری زمین اور دوسرا آسمان پیدا کیا جائے اس وقت زمین میں نہ پہاڑ ہوں گے نہ دریا ہوں گے نہ, نہ نہریں ہوں گی اور نہ ہی اونچے نیچے راستے ہوں گے بلکہ زمین بالکل سیدھی ہوگی اس قدر سیدھی ہوگی کہ زمین کے ایک کنارے سے کوئی دوسرے کنارے پر دیکھے تو اسے رائے کا دانا بھی نظر آ جائے گا زمین تانبے کی ہوگی اور بالکل سیدھی ہوگی اور آسمان کے متعلق بال مفسرین نے ایک روایت بیان فرمائی کہ آسمان پیلا ہوگا وہ یا تو تانبے کا ہوگا یا سونے کا ہوگا اور سورج یہ جو سورج ہے اسے فنا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا سورج پیدا فرمائے گا وہ سورج اس سورج سے بھی زیادہ گرم ہوگا اس سورج کی تو کہتے ہیں پیٹھ ہے اس کا چہرہ ہوگا مراد یہ کہ بہت زیادہ گرم ہوگا اور ایسی آگ برسا رہا ہوگا کہ گناگار لوگ میدان قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو ان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ زمین ستر ہاتھ تک پسینے کو جذب کرے گی پھر زمین ان کے پسینے کو جذب نہ کر سکے گی پھر پسینہ زمین پر جمع ہونا شروع ہوگا پھر جتنا زیادہ گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ زیادہ ہوگا کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں کو پکڑ لے گا کسی کا پسینہ اس کے کٹنوں کو پکڑ لے گا کسی کا پسینہ اس کی پیٹھ تک ہوگا اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا جسم پر لباس نہیں ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف ایک سایہ ہوگا اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا اللہ تبارا کا ہمیں نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ارش الہی کے سایہ کل بروز قیامت ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے ان پر کیا کرم ہوگا ان پر یہ کرم ہوگا کہ میدان معاشر کی ساری سختیاں ان کے لیے آسان ہوں گی پچاس ہزار سالہ دن ان کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالی ان نیک لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے و برزو لا گل قار اور تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے وہ اللہ جو واحد ہے غالب ہے پطغل مجرمی اور تم مجرموں کو گناہ کو دیکھو گے یوم ای اس دن مقرر افل اسفاد کہ آگ کی بیڑیوں میں زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے سرا من قتی اور ان کا لباس قطیران کا ہوگا قطیران رال کو کہتے ہیں یہ کہ جو ہمارے یہاں روڈ بنایا جاتا ہے تو جو ڈمر بچھایا جاتا ہے اسے قطیران کہتے ہیں یہ جب گرم ہوتا ہے شدید گرم ہو اور کبھی کسی کا پاؤں اس پر پڑ جائے بتائیے کیسی تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ شدید گرم ہو اور اس پر گاڑی چلائی جائے تو بسا اوقات اس کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں وہ قطیران یہ ڈامر انتہائی بدبوتا انتہائی کالا جہنم کی آگ سے گرم کیا گیا ہو جو دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم ہے پھر یہ قطیران ان کے پورے جسم پر لیپ دیا جائے گا پورے جسم پر اس کا لباس ہوگا یعنی لیپ دیا جائے گا من قطران قطران رال یعنی ڈامر کا لباس ان کا ہوگا وہ تغ وجوہ منار اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی اللہ کل نفسما کا سبت تاکہ اللہ تعالی ہر جان کو اس کے کرتوت کی سزا عطا فرمائے جس نے برائی کی اس کی سزا کل بروز قیامت یہ ہے اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب موت آئے تو ہمیں توبہ کے ساتھ اور اللہ کی رضا مندی کے ساتھ موت عطا فرمائے کرم ہو جائے کہ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلما جاری ہو اور توبہ پر اور اللہ کی رضامندی پر ہمیں موت نصیب ہو جائے ان اللہ سری اور حساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یہ پچاس ہزار سالہ دن اس لیے نہیں کہ حساب کتاب میں دیر لگے گی ایک لمحہ تو بہت بڑا ہے اللہ تعالی پوری مخلوق کا حساب اس سے بھی کم وقت میں فرما لے گا یہ تو میدان قیامت گناہ کے لیے ذلت کا مقام ہے اور گناہوں سے بچنے والے نیک مومنین کی عزت کا مقام ہے ہزا بلاس <laughs> یہ لوگوں کے لیے پہنچانا ہے نصیحتیں ہیں جو پہنچائی جائیں ولی یون بھی تاکہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں یہ آیتیں اس لیے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں انہیں ڈرایا جائے ہے کوئی اپنے دل میں ڈر رکھنے والا ہے کوئی ان قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد سچی پکی توبہ کرنے والا ولی اور اس لیے تاکہ وہ جانے انا ہوا الہ ہوں وہی ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں والی یزک اول الباب اور اس لیے تاکہ اقل من نصیحت حاصل کرے یقیناً من ان باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کرے گا ہے کوئی عقلمند ان باتوں کو سن کر سچی پکی توبہ کر کے دنیا کو ٹھکرا دے گناہوں کو ٹھکرا دے اللہ کی نافرمانی فرمانی اور اللہ کی ناراضگی والے کام ٹکرا دے بس ایک ہی فکر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے